السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد محمد رسول اللہ وسلام دین و ب دو ہفتوں سے ان آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی صفات کی نفی کی ہے اپنی ذات سے کیونکہ وہ صفات نقص پر مبنی ہیں اور اللہ رب العالمین ہر نقص سے پاک ہے اللہ ہی کے لیے کمال ہے لہذا اللہ رب العالمین ہر قسم کے عائب سے اور نقص سے پاک ہے تو ان آیتوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عقید واسطیہ کے اندر بیان کرنا شروع کیا ہے اور ہماری گفتگو وہاں تک پہنچی ہے آج بھی اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہماری آپ کے سامنے ہوگی ان آیتوں کی شرح کی جائے گی جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نقش والی صفات کی اپنے ذات سے نفی کی ہے کیونکہ اللہ کے لیے ہر قسم کی پاکی ہے اسی کے لیے کمال ہے اور اور ہر آئے اور نقش سے اللہ رب عامین کی ذات پاک ہے یہ پانچویں آیت ہے یا چوتھی آیت ہے اس ضمن کی جو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کی ہے یا پیش کی ہے اور یہ چوتھی آیت یہ ہے وہ من النا سم تخون اللہ اندادہ ولدین اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور ان کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ند کی نفی کی ہے ند کے معنی ہوتے ہیں برابر کے شریک اور ہمسر کو عربی زبان کے اندر ند کہا جاتا ہے جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی ہمانبی کے پاس تشریف نے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو مالبی نے کیا فرمایا جاطنی اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کے ہمسر اور برابر کر دیا ند کے معنی ہوتے ہیں برابر کے ہمسر کے اور یعنی دونوں ذات برابر ہوں اس کو عربی زبان کے اندر ند کہا جاتا ہے تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی ہے اور کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں کس چیز میں اللہ کے برابر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادات میں کیونکہ جو مکہ کے مشرقین تھے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے اللہ ہی کو خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے وہ کن چیزوں میں جو مابدان باطلا تھے یا اللہ کے ساتھ جن کو پکارتے تھے وہ عبادات کے اندر اللہ کے برابر سمجھتے تھے پیدا کرنے میں روزی دینے میں دنیا کا نظام چلانے میں موت اور زندگی میں یہ جو رویے سے متعلق ہے ان چیزوں میں وہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے کن چیزوں میں اللہ کے برابر مانتے تھے عبادات میں بندگی میں جیسے طواف کرنا ہے اللہ کے گھر کے تو وہ مزاروں کا خبروں کا بھی طواف کرتے تھے کہتے تھے کہ بھی طواف کرنا چاہیے کیونکہ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تک کی پہنچے جب ہم کی خبر کا طواف کریں گے تو گے اور ہماری بات اللّہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے اللہ کے ہماری سفارش کریں گے ہا اولا شفا دلہ یہ اللہ سب کے سب اللہ ہمارے سفارشیں ہیں تو یہ بھی کیا کرتے تھے قربانی کرتے تھے اللہ کے نام پر جانور ذبا کرتے تھے تو ان کے جو اللہ کے علاوہ جن کو عبادات میں برابر سمجھتے تھے شریک کرتے تھے ان کے نام پر بھی جانور ذبح کیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم تو گنہ گار ہیں ہمارے درمیان اللہ کے درمیان واسطہ ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے عبادات میں وہ شریک کرتے تھے پیدا کرنے میں رزق دینے میں اولاد دینے میں دنیا کا نظام چلانے میں بادشاہت میں موت و زندگی دینے میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے وہ. وہ کہتے تھے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے عبادات میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے اس اللہ نے کیا فرمایو حبو نحم کا حب اللہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی سے محبت ہونی چاہیے یہ محبت یہ دل کا عمل ہے یہ عمل اور عبادت ہے لہذا یہ جو ان کا شرک ہوتا تھا وہ اللہ رب العامین کی عبادت میں ہوتا تھا اور اس کی دلیل یہ آئے تھے کا حب اللہ کہ جیسے اللہ تعالی سے محبت ہونی چاہیے ویسے ہی وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو وہ اللہ رب العامین کے برابر سمجھتے ہیں عبادات کے اندر اور عبادات میں سے ایک بعد محبت کرنا ہے اور محبت یہ دین کی بنیاد ہے دین کی بنیاد اور اثاث ہے محبت سب سے زیادہ ہماری محبت اللہ رب العارمین سے ہونا چاہیے اگر یہ محبت انسان کے اندر نہیں ہے تو منافق ہے اسی لیے جو منافقین تھے وہ کلمہ تو پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی محبت میں ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خوف میں کرتے تھے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا اس وجہ سے ایسا کرتے تھے محبت میں اللہ کی محبت ان کی آ نہیں پائی جاتی تھی اسی لیے محبت یہ دین کی بنیاد ہے او فکو ورل ایمان ہے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے یہ جیسا کہ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر تین خسرتیں پائی گئی اس کے اندر ایمان کی حلاوت پائی جائے گی سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے فرمائی جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا اس سے زیادہ کسی کی اس کے دل کے اندر محبت نہ ہو تو جو منافقین تھے مدینہ کے اندر وہ دین اور رسول اور اللہ کی محبت میں عبادت نہیں کرتے تھے وہ, وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں نہیں قتل کیا جائے گا ہم سے جنگ نہیں کی جائے گی اس لیے ایسا کرتے تھے تو یہ محبت جو ہے یہ بنیاد ہے ایمان کی یہ اساس ہے اگر یہ محبت انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے اس لیے محبت کے علماء نے کئی قسمیں بیان کی ہیں ایک محبت تو شرط ہے ایمان کے لیے بنیاد ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ تعالی سے محبت کرے اس کے دین سے محبت کرے اس کے نبی سے محبت کرے اور اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ انسان دین پر عمل پیرا ہو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے اللہ نے فرمایا قل تم تحبون حب اللہ آپ ان سے فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو یو حبیبکم کم اللہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا وہ یک پھر لکم دنو اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ سے نبی سے محبت کی پہچان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا نبی کی تباہ کرنا نبی کی پیروی کرنا اور نبی کی اتحاد کرنا شرک اور بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی پہچان ہے یہ محبت جو شرط ہے جو بنیاد ہے ایمان کی اسلام کی اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوگا اس کے دل کے اندر گویا کی نفاق ہے اگر وہ کوئی کسی اور فتری محبت کرتا ہے جتنی محبت اللہ ہر ملامل سے ہونی چاہیے تو یہ سب سے بڑی محبت ہے جو شرط ہے ایمان کے لیے دوسری محبت اس کے برعکس ہے جس کو شرکیہ محبت کہا جاتا ہے کتنی محبت ہمیں اللہ تعالی سے ہونی چاہیے اتنی محبت انسان غیر اللہ سے کرے مخلوق سے کرے یہ شرکیہ محبت کیونکہ گویا کہ آپ نے محبت میں جو عبادت ہے آپ نے گویا کہ اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیا آپ نے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے نہ خالق ہونے میں نہ رازق ہونے میں نہ اس کی عبادات کے مستحق ہونے میں تو اگر آپ اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے جیسا کہ کی یہ مشرقین کیا کرتے تھے تو گویا کہ آپ نے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کر دیا جب اللہ کے آپ نے برابر کر دیا تو بڑا شرک ہو جاتا ہے اس لیے جو دل کے اعمال ہیں دل کے اعمال میں بڑا ہی شرک ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ دوسروں سے اتنی محبت کرے اتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ایسی صورت میں وہ کیا ہے اللہ بان کے ساتھ شرک کرنے والا ہے تو یہ شرکیہ محبت ہے ایک محبت حرام محبت ہوتی ہے کہ آپ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں دنیا کے خوف سے نماز چھوڑ دیں روزہ چھوڑ دیں حل چھوڑ دیں اور کوئی عبادت چھوڑ دیں تو یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے ایسا کرنا کہ آپ نے گویا کی دین پر اس کو ترجیح دے دیا اس سے انسان شرک کا ارتقاب تو نہیں کرتا البتہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرتا ہے کی شریعت کے اندر چیز حرام ہے کہ آپ اللہ کی کسی بات کو دنیا کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ دنیا کیا کہے گی یا اس طریقے سے دنیا کے ڈر سے لوگوں کے ڈر سے آپ چھوڑ دیں تو ایسا کرنا حرام ہے شریعت کے اندر ہاں ایک صورت میں انسان کے لیے اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ اگر اسے جان کا خطرہ ہے کہ اگر اسے جو اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ نہیں کرے گا وہ لوگ اس کی جان لے لیں گے اسے مار ڈالیں گے تو ایسی صورت میں انسان زبان سے کہہ دے زبان سے کہہ دے اور وہ کام کر بیٹھے لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول ہی سے انسان کی محبت ہونی چاہیے جیسے کوئی کہتا بھئی کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے سارے دشمن ہیں اور آپ اکیلے اور تنہا ہیں اور وہ آپ کی جان لینے پر قادر ہیں لے سکتے ہیں آپ کی جان اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے وہ کر سکتا ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے اور وہ گناہ اور وہ غلط کام کر سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر بھی انسان اگر قائم رہے استقامت کا مظاہرہ کرے تو یہ اور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے لوگ کیا کریں گے آپ کو مار دیں گے شہید کر دیں گے ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہی مرنا ہے آج اگر بچ گئے تو زندگی بھر تھوڑی ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے کچھ سالوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ گھنٹے کے بعد بھی ہماری اور آپ کی موت ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے ویر ابزر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لا تو شریک بلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اگرچہ تمہیں خطر کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے تب بھی شرک نہیں کرنا تو پر قائم رہنا اور تو کی مرنا تو ہی ایک دن اگر توحید پر قائم رہتے ہوئے تمہاری جان لے لے گی تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا لیکن اگر آج اپنی جان تم نے بچا لیا تو شریعت کے اندر جائز تو ہے یہ چیز لیکن یہ کہ یہ جو اہل حق ہیں یا اہل قوی ایمان والے ہیں ان کی پہچان نہیں ہے وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن توحید کی دین کی ضرور حفاظت کریں گے وہ تو ان کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہی مرنا ہے آج نہیں دکھل ہماری موت گی, کسی کے لیے نہیں ہے تو اگر یہ صورتحال ہو تو انسان اپنی جان بچا سکتا ہے ورنہ اگر انسان اس چیز کا ارتقاب کرتا ہے اور یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے یا کسی کے خوف میں تو یہ حرام محبت کا ارتکاب کرتا ہے چوتھی محبت ہوتی تبعی محبت تبعی محبت کے انسان کی طبیعت اور فطرت میں اس چیز کی محبت ڈال دی گئی ہے انسان کھانے پینے سے محبت کرتا ہے کپڑوں سے محبت کرتا ہے یا گھر سے محبت کرتا ہے اور دنیا کی بہت ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے طبی محبت ہے یہ نہ حرام ہے اور نہ ہی شرک ہے لیکن اگر یہ محبت دین پر غالب آ جائے اور اس کی وجہ سے انسان دین چھوڑ دے عمل کرنا چھوڑ دے تو یہ حرام محبت ہو جاتی ہے حرام محبت آپ گھر بنا رہے ہیں گھر بنانے میں نماز آپ نے چھوڑ دیا حیا اللہ صلی اللہ حیافلا کی آواز آ رہی ہے آپ گھر میں لگے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. یہ حرام محبت ہے یہ. آپ گھر بنا سکتے ہیں انسان کے دل کے اس کی محبت ہوتی ہے لیکن دین پر غالب اگر وہ محبت آ تو یہ چیز کا ہو جاتی ہے حرام محبت کے زبرے میں چیز آ جاتی ہے تو ایک طبیعی محبت ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں اس چیز کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے بچوں سے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے شفقت اور پیار بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں طبی محبت ہے جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جانور بھی پرندے اور جو بھی مخلوق ہیں وہ سب کے سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ طبی محبت ہوتی جو اللہ ابرامین لوگوں کے یا مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو یہ طبی محبت یہ جائز ہے ہمارے لیے اس میں کوئی کسی کا مواخذہ نہیں ہے لیکن اگر یہ محبت دین پر غالب آ جائے اور دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن جائے تو انسان کا مواخذہ ہوگا انسان کی گرفت ہوگی اس سے پوچھا جائے گا کیونکہ اس نے ایک حرام کام کا انتخاب کر لیا اس کی وجہ سے اس نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مواخذہ انسان سے کیا جائے گا تو یہاں جو اللہ حرب اللہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں برابر کرتے ہیں عبادات میں وہ ان سے وہ اسی محبت کرتے جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور محبت میں نے بتایا قلبی عمل ہے دل کا عمل ہے یہ اور یہ عبادت ہے لہذا وہ لوگ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے اللہ کو راضب ماننے میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے تھے وہ جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو انہوں نے جو شریک بنا رکھا تھا عبادات کے اندر بیاں رکھا تھا جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سور شعرا کے اندر بیان کیا تو اللہ ان کن لفی اللہ علیہ از نصوی کم العالمین اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا کس چیز میں عبادات کے اندر کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اللہ ہی مستحق ہے ان عبادات کو غیر اللہ کے ساتھ کرتے تھے تو اس میں انہوں نے برابر بنایا تھا ان چیزوں میں اللہ کے برابر لوگوں کو کرتے تھے اور رازق اور مالک سمجھنے میں نہیں کرتے تھے کہ ہمارے مابو دان بھی پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی اولاد دینے والے ایسا کسی مشرق کا عقیدہ نہیں تھا اس لیے پریشانیوں میں آتے تھے اللہ کو پکارتے تھے سب کو چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے وہ لوگ جب ان کی کشتیاں بہوڑ میں پھستی تھیں یا پریشانی میں آتے تھے اولاد مانگنا ہوتا تھا یا اس طریقے بارش طرف کرنا ہوتا تھا اللہ تعالی سے مانگتے تھے وہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کرنے پر قادر نہیں ہے وہ عبادات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے تھے دوسروں کو شریک سمجھتے تھے تو اللہ فرماتا یہاں پر کہ وہ اتنی محبت ان سے کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے وہ آمنوا اشد اشد اللہ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ حدالمین سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ کیونکہ ان کی محبت دو جگہ نہیں تقسیم ہوتی ہے یہ جو شرک کرنے والے ان کی محبت دو جگہ تقسیم ہوگی ایک تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے دوسرے ان لوگوں سے بھی محبت ہے جن کو وہ اللہ تعالی کی عبادت میں برابر کرتے شریک کرتے ہیں اس محبت ان کی تقسیم ہوگی لیکن اہل ایمان کی یہ محبت تقسیم نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ محبت سب سے اونچی ہے سب سے بڑی ہے یہ دین کی پہچان اور بنیاد ہے یہ آدمی میں سر کی حیثیت رکھتی ہے اگر آدمی میں سر نہ ہو تو کسی آدمی کا تصور نہیں ہے یہ روح اور جان کی حیثیت رکھتی ہے یہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے اسی لیے علما نے اس کی مثال دی ہے کہ محبت کی مثال جانور میں سر کے طریقے سے ہوتی ہے اور امید اور خوف کی مثال جانور کے اندر دو پروں کی ہوتی ہے اگر سر نہ ہو چڑیے کے اندر تو چڑیے کا وجود نہیں چڑیا مر جائے گی آدمی کے اندر سر نہ ہو آپ کسی گلا اور سرکار دیں تو ظاہر بات ہے وہ انسان مر چکا یعنی گویا کہ جس کے اندر یہ محبت نہ ہو گویا کہ اس کے اندر دین ہی نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جیسا کہ منافقین تھے جیسا کہ منافقین تھے اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت نہیں تھی نبی سے اور رسول سے محبت نہیں تھی اس جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی مسلمانوں کو خوش ہوتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی تو انہیں نہ اللہ سے محبت تھی نہ دین سے محبت تھی وہ سی اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمے کے قرار ہونے کا رکھا تھا تو محبت کی مثال سر کی ہوتی ہے اور خوف اور امید کی مثال علماء نے دی ہے جانور کے دو پر کی طریقے سے ہوتی ہے اگر کسی جانور کے پاس ایک ہی پر ہو کے پاس تو کیا وہ چڑیا اڑ پائے گی نہیں اڑ پائے گی دو اس کے پاس پر ہونے چاہیے ایسے خوف اور امید ہے امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ میں جو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر اور ثواب دے گا اور خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے حسن زن اللہ کی زاد سے امید کہ اللہ ہی ہمارے نیک ایک کا اجر اور ثواب دینے والا اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان امال کو قبول کرے گا انسان اللہ کی ذات سے بدزن نہ ہو نہ سوچے اللہ کے بارے میں بلکہ حسن زن کا شکار رہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کہ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا بھی دے گا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان کی زندگی متوازن رہتی ہے اگر صرف امید ہو جائے انسان کی زندگی میں تو انسان عبادت نہیں کرے گا کہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اللہ رحم کرنے والا اللہ جنت میں داخل کر دے گا اللہ غفور رحیم ہے اللہ کی رحمت اس کے غذب پر غالب ہے لہذا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ سے بہت زیادہ انسان امید لگا لیا اس کے پاس عمل نہیں ہے تو عمل نہیں کرے گا انسان سرکش ہو جائے گا اس لیے دوسرا جو پہلو خوف کا کہ انسان کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کی باتوں پر باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں سزا دے گا اللہ شدید العقاب بھی ہے سزا دینے والا بھی ہے جہاں اللہ نے جنت بنائی ہوئی اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے اللہ نے بہت ساری قوموں کے علاقوں برباد کر دیا دین کے اندر سزائیں مقرر ہیں چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے جنا کرو گے تو رزب کیا جائے گا اگر تم شادی شدہ ہو تو شراب پیو گے تو کوئیں لگائے جائیں گے اسلام کے اندر سزائیں بھی ہیں صرف رحمت کا پہلو نہیں ہے یہ اگر کسی کو نہا قتل کرو کہ وہ معاف نہیں کہے گا تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا احساس کے طور پر اسلام کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں اس سے انسان کی زندگی میں توازن رہتا ہے دونوں ترازو, ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں اگر کسی ایک پلڑے کو ہم نے غالب کر دیا تو پھر دوسرا پہلو ہم سے ختم ہو جائے گا اگر ہم محبت میں امید ہی پر قائم رہ گئے تو ہماری زندگی سے عمل اور عبادت نکل جائے گی اور اگر ہماری زندگی کے اندر صرف خوف آ گیا تو انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے خودکشی لوگ کر لیتے ہیں ایسے بہت سارے نوجوان لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہمیشہ ان کے ہاں خوف ان کے چہرے سے دیکھیں گے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی اس طریقے کا ہے ہمیشہ ان کے پاس ایک ہی پہلو رہتا ہے خوف کا پہلو اللہ کا دوسرا پہلو جو ہے رحمت کا اور امید کا وہ پہلو ان کی زندگی سے غائب ہو جاتی اس لیے انسان کیا ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے مایوس جاتا ہے اور جا کر کے خودکشی کر لیتا ہے کہتا اللہ تعالیٰ ہماری مفرت نہیں کرے گا اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا میں نے بہت زیادہ گناہ کیا میں نے بہت زیادہ غلط کام کیا آپ توبہ کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اللہ معاف کرنے والا تو دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے اگر دونوں چیزیں رہیں گی تو انسان کی زندگی توازن کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی کوئی ایک چیز غائب ہو گئی تو جسے چڑیا نہیں سکتی ہے ایک پر کے ساتھ ایسی ہماری زندگی نہیں چڑھ سکتی دونوں پہلے ہونا چاہیے عبادت کریں اگر غرور آ جائے گھمنڈ آ جائے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالی عذاب بھی دینے والا ہے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری بات کو قبول کرے گا کہیں کمی ہو جائے گلتی ہو جائے گنا ہو جائے یہ سوچیں کہ اللہ معاف بھی کرنے والا یہ نہیں کہ اللہ ہم کو نہیں معاف کرے گا اللہ ہم کو جہانہ میں داخل کرے گا اب تو میں مر جاؤں گا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا یہ چیز کہنا کرنا یہ چیزیں غلط ہیں تو یہ تین چیزیں ہوتی ایک تو محبت جو جان ہے بنیاد ہے دین کی ایمان کی اور اس کے بعد دو چیزیں اور ہماری زندگی کے اندر ایک تو خوف اور ایک محبت خوارج جو ہے ان کے ہاں صرف خوف پایا جاتا ہے اور جو مرجیاں ہیں مرزیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کو مؤخر کر دیا وہ کہتے کہ کلمہ لیا کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے ہاں عمل نہیں پایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ اللہ کی ذات سے امید کہ اللہ سب معاف کر دے گا خلاص کلمہ پڑھ لیا ہمیں اللہ سب معاف کر دے گا اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں تو دونوں چیزیں غلط ہے دونوں سلب سالین کا مناج نہیں ہے صلب سالین کا مناج یہ ہے کہ تینوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے محبت تو بنیاد ہے اور خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی جہاں کا نام ہے اجر دینے والا ہے اللہ حرب المن لوگوں کو سزا بھی دینے والا اور اعقاد بھی دینے والا تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العامین نے جس بات کی نفی کی ند کی نفی کی ہے کہ اللہ کے کوئی ہمسر نہیں ہے عبادات میں نہ بھی نہ ذات اور صفات میں نہ اعمال اور افعال میں کسی میں بھی اللہ رب العامن کے کوئی برابر نہیں تو مکہ کے مشرقین یا اور لوگ جو عبادات میں اللہ کو کے برابر دوسروں کو سمجھتے تھے اس میں بھی اللہ رب العامن اس بات کی نفی کی ہے پانچویں آیت جو مصرف نے پیش کی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نشاد وکمد اللہ تخید وداء اللہ شریق الفلک و علم یک اللہ ولیمن کبر تقبیرہ یہ سوریہ اسرا کی آیت نمبر ایک سو گیارہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ آیت تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک پانچویں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ اور آپ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ولم یق اللہ شریک الفل ملک اور نہ ہی ملک میں بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے ولا یک اللہ ولی ولی امنزل اور نہ ہی ذلت سے بچنے کے لیے اس کا کوئی حمایتی ہے کوئی ولی ہے وہ کبر ہو تقبیر اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العنبی نے دو چیزوں کی یا تین چار چیزوں کی نفی کی ہے پہلی نفی اللہ نے کیا, کیا, کیا کی ہے کہ اللہ رب العامین کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ اللہ اربامین سب سے بے نیاز ہے اگر آپ اولاد مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ ارب العمین اولاد کا محتاج ہے اور اگر آپ اولاد مانتے ہیں تو گویا کے اللّہ بلامین کی بیوی بھی ہے نو ازب اللہ اور اولاد جو ہوتی ہے اپنے باپ کے برابر یا مثل ہوتی ہے تو نو ازب اللہ گویا کی اولاد اللہ کی مثل ہو گئی یہ سب کے سب نقص ہیں یہ سب کے سب جو ہے ایب ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لئے اس لیے اللہ رب العالمین ہی کے لیے کمال ہے اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں لم تخذ ولدا اللہ نے کسی کو اپنا اولاد اپنی اولاد نہیں بنایا مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتیں اللہ کی بیٹیاں ہیں عزر کہتے تھے کا نام یہودی کہ عزر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عزر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اللہ رب العالمین نے سب پر نفی قران کریم کے اندر. مشرقین سے کہا کہ تمہاری یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تم اس کو ایب سمجھتے ہو اور ہمارے لیے تم بیٹیوں کو کہتے ہو کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں جو چیز تمہیں اپنے لیے نہیں پسند ہے وہ چیز کو ہمارے لیے تم کہتے ہو منسوخ کر دیتے ہو کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں نہ عزب اللہ ظالم تو اللہ عرب العمین کی کوئی بیوی نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ بیٹا, ہے، نہ, بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے کچھ نہیں ہے اللہ رب العامن تمام نقص سے پاک ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ان تمام چیزوں کے اللہ عرب اللہ نفی ہے دوسری نفی جو اللہ نے کی ہے کی ملک اور بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے دنیا کا نظام چلانے میں دنیا کا نظام چلانے میں اور اس طریقے سے پیدا کرنے میں ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ مکہ کے مشرق بھی اس بات کو مانتے تھے ملک کا مطلب ہے بادشاہت نظام چلانے میں تدبیر کرنے میں ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کوئی شریک نہیں ہے اور یہ باتیں مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے وہ کس میں شریک کرتے تھے عبادات میں اللہ کے برابر کرتے تھے جی ہاں ورنہ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کسی کو برابر نہیں مانتے تھے تیسری بات اللہ نے فرمائی ولم یک اللہ علی نز الت سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کا کوئی ولی نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ضلعت نہیں عزد اللہ اللہ کے لیے عزت ہے اللہ کا ایک نام العزیز اللہ غالب غلب والا عزت ال رسولین اللہ ہی کے لیے عزت ہے اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے اللہ ہی کے لیے عزت ہے دنیا میں عزت دینے والا اللہ ہی ہے او تو عزت و تو ذل اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے لہذا کسی بھی نقص سے بچانے کے لیے یا اس طریقے سے کسی ناتوانی سے کمزوری سے اور ذلت سے بچانے کے لیے روز بلا اللہ رب کوئی ولی اور اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے کیونکہ اللہ رب الامین کے نقش صحیح نہیں ہے اللہ کے لئے ذلت نقوب باللہ ہی نہیں ہے اللہ رب العامین کے لیے تو کمال ہی کمال ہے عزت ہی عزت اللہ رب الامین کے لیے دنیا اللہ کے ہی حکم سے چلتی ہے دنیا کا ساندام سا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے دنیا کا خالق اور مالک اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں اللہ ہی خالق و مالک ہے لہذا اللہ رب الرامین کا کوئی ولی نہیں ہے کہ اللہ رب الرامین کا کوئی ولی ہو. ہاں اللہ کے ولی نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے جو متقی ہیں توحید پر قائم رہنے والے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والے وہ اللہ کے اولی ہیں ولی کی معنی ہوتے ہیں قریب اسے جب شادی ہوتی ہے تو اولی ڈھونڈتے ہیں بچی کا کہ بچی کا ولی کون ہے کیونکہ بچے کا بچی کے سب قریب اس کا باپ ہوتا ہے اس لیے باپ اولی ہے باپ نہیں ہے تو پھر بیٹا ہوگا یا اس طریقے سے چچا ہوں گے اور پھر دور کے لوگ ہوں گے اس سے ہوتا ہے. تو ولی کے معنی ہوتے قریب ہونے کے اب اللہ کے کون قریب ہوگا جو اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا جو توحید پر ہوگا جس کے پاس ایمان قوی ہوگا جو شرک اور بداع سے بچنے والا ہوگا متقی پرہزگار ہوگا نبی کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا وہی اللہ کا ولی بنتا ہے یہ ولی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ولایت خاندانی چیز ہے ہمارے ہاں ولایت خاندانی سمجھاتا ہے مضاور ہیں خان مزار کے جو بھی ہوں گے سب کو لوگ اولی مانیں گے قبروں پر مزاروں پر درگاہوں پر جو, جو ہے شیر کرتے ہیں بدعت و خرافات سمتے ہیں لوگ انہیں کو اولی سمجھتے حالانکہ وہ شیطان ہیں ولی لیکن شیطان کے ولی ہے وہ کیونکہ دو طرح کے ولی ہوتے ہیں ایک اللہ کے اولی اور ایک کے ولی جو جس کے قریب ہوگا اسی کا ولی مانا جائے گا نا بھائی है? ولی کے مانے قریب کے ہوتے ہیں شیطانوں کا عمل کریں گے شرک بداد خرافات کریں گے ظاہر بات آپ شیطان آپ کا ولی ہوگا شیطان آپ کا ولی ہوگا اور اگر آپ توحید پر ہوں گے سنت پر ہوں گے شرک و بداد سے دوری اختیار کریں گے تو آپ اللہ تعالی کے ولی ہوں گے اللہ ولی ولی دن اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو کیا ہے جو ایمان والے ہیں آپ اللہ کے ولی ہوں گے آپ کا اللہ ولی ہوگا اللہ آپ کا مددگار ہوگا لہذا ولی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اچھا ولی نیک ولی متقی واحد ولی اور ایک ولی جو برا ہوتا ہے جو شیطان کا ولی ہوتا ہے اور دونوں طرح کے ولی کا ذکر اللہ رب الامی نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں اور جو ہے اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں لہذا لفظ ولی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ لفظ ولی کوئی مقدس اور زمزم سے دھلا ہوا لفظ نہیں ہے یہ کہ آپ نے ولی کہہ دیا تو ہاں مان لیا کہ بہت پارسا بہت نیک بہت اچھا انسان نہیں یہ دیکھا جائے گا وہ کس کا ولی ہے وہ کس کے زیادہ قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے یا شیطانوں کے قریب ہے یہ دیکھا جائے گا قرآن کی جو آید ہے سورہ یونس کی اللہ ان اولیا اللہ اللہ خوفن ولا مولان حضرون اللہ عنو قانو تخن یہ پوری دو آیتیں ہیں تو ہمارے یہاں مزاروں پر وہ آیت لکھی رہتی ہے اللہ ان اولیا اللہ اللہ خوفن علیہ حضن سارے مزاروں پر یا اکثر مزاروں پر یہ آیت آپ کو لکھی ہوئی ملے گی یعنی وہلی یہی لوگ ہیں جو خبروں کے اندر ہے بس اور کوئی اللہ کا بلی نہیں ہے یہ لوگ باور کرنا چاہتے ہیں اس کے آگے اللہ نے بیان کیا کہ کون ولی ہیں اللہ زین جو ایمان لائے وکانو یتقون یا اور تقوا اختیار کرتے تھے یہ یعنی ان کے پاس ایمان تھا نہ تقوا ہی تھا شرک کرنے والے بدعت خرافات کی دعوت دینے والے قبروں پر مجاوری کرنے والے اور شرک اور خرافات کرنے والے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے والے یہ اللہ کے علی ہرگز نہیں ہو سکتے دین آیا ہی تھا اسی لیے بازار پرستی کو ختم کرنے کے لیے نبی کے زمانے بازار پرستی تھی قبر پرستی تھی اونچی اونچی قبریں بناتے تھے پختہ قبریں بناتے تھے ہمارے بھی نے سواری خبروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا تو اس لیے یہ مزار پرستی کرنے والے اللہ کی علی نہیں ہو سکتے یہ شیطان کے اولی ضرور ہو سکتے ہیں اللہ کے اولی نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العالمین کا کوئی ولی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو نوز بلّہ ذلت سے اور اس سے سے ناتوانی سے کمزوری سے اللہ تعالیٰ کو بچائے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کمزوروں کو طاقت دینے والا ہے اللہ تعالی ہی ظالموں سے عدل انصاف کر جو ہے مظلوموں کو عدل انصاف دلانے والا اللہ رب العامن کی ذات اس لیے قیامت کے دن عدل انصاف اللہ تعالیٰ سب کے درمیان کرے گا حتیٰ کہ جس بکری کو کسی بکری نے مارا ہوگا سینگ والی بکری نے بے سنگھ والی بکری کو تو قیامت کے دن اللہ رب الامین اس کو بھی عدل انصاف دلائے گا تو اللہ رب الامین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ رب الامنی کے لیے عزت ہے سربلندی ہے اللہ ہی کے لیے کمال ہے اس لیے نہ اللہ کے لیے ذلت نہ عزب اللہ اور نہ ہی ذلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالی کا کوئی ولی ہے اللہ نے چار باتوں کی نفی کی ایک تو اولاد کی نفی کی اور ملک اور بادشاہت میں شرکت کی نفی کی ذلت کی نفی کی اور ساتھ ہی ساتھ ذلت سے بچانے کے لیے کسی ولی کی نفی کی اللہ تعالی جس کو ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور جسے عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی عزت دینے والا لہٰذا وہ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ اللہ کی مدد کرنے والے ہیں اللہ کو اور طاقت دینے والے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلا ہوا شرک اور کو فرائی تو اللہ رب العالمی ان چار باتوں کی اس آیت کریمہ کے اندر نفی کی ہے تو یہ ساری جو صفات ہیں ان کو منفی صفات کہا جاتا ہے سلبی صفات کہ اللہ رب العالمی ان صفات کی نفی کی ہے اور اپنی ذات سے ان کو سلب کر دیا ہے یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے کمی ہے اور اس کے اندر عیب ہے اور اللہ رب العامین ہر عیب سے پاک ہے مبرہ ہے لہذا ان صفات کو اللہ کے بارے ماننا یہ شرک اور کفر کہلاتا ہے اس سے اللہ رب العامین کی تنظیم اور اللہ رب کی پاکی کرنا اللہ کو پاک سمجھنا یہ ہر بندے مومن کے لیے واجب اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب الامین ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے عقیدے کا علم بطور خاص بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کیونکہ یہ بنیاد ہمارے لیے عقیدہ سمجھ لیجیے اور سنت بھی دونوں چیزیں ہیں دونوں کا علم انسان کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو ہر شرک سے محفوظ رکھے امین و صاحب محمد والین وزاک اللہ وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ